بسم اللہ علیہ محمد و شما فضائل درس نمبر ستائیس اور کتاب عربی فضائل امرن میں سے درس نمبر تیرہ تیرف المتو اور دیدرسین کتاب فضائ الم العمن میں سے درس در نمبر چوبیس حدیث نمبر چوبیس کو تجم تیر تو دینوں شف نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب وسلم مول علیہ علیہ السلام القرن کا سلیمت کالہ نبی صلی اللہ علیہ انتہائی جامع خبصرت اور علیہ السلامی حضرت و بہت زیادہ دینوں جامع ویسے شفہ سے اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائے ہیں بہت جامع انداز نے کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیہم بھی علی بنبال اے امت محمد اے لوگوں تم سب پر لازم ہے کہ علیبنب طالب کے دامن تھامیں یعنی علیبنب طالب کے اعتعاد کرے چونکہ دامن تھام سمجھے علیہم علیہ السلام علیہ الزم لازم پڑو علی بنب طالب کو علم نب طالب کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو کیوں اس کے اعتعاد کرو اس کے اعتعاد کے رشتے سے خالص مت ہو جاؤ فن ہوں مولاکم کیونکہ علیہ السلام تم سب کا مولا ہے تم سب کا سرپرست ہے <coughs> <تصفح> <تصفح> اللہ کے باد رسول کی بات اور اللہ اللہ نبی کا جو جانشین ہے وہ تمہارے سرپرست سے فن جو قرآن نے بھی فرمایا الّاََ اللّہ رسول ہو فلزین امن اللزین یقیم وسلات و یوں نہ جاتا و کمرائے کرم <تصفح> تو الل اللہ رسول و اللجین فن حضب اللّہ علّہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا لوگوں بے شاعلی ہے میں اللہ تمہارا سر پر اسوں ولی ہوں اور رسول تمہارا ولی ہے اور وہ حصے تمہارا علی ہے جو حالت نماز میں صدقہ دیتے ہیں رکو میں صدقہ دیتے ہیں اوم راکیوم رعل فرمائے جس کسی نے اللہ کی ولایت کو تھامہ رسول کی ولاد کو تھاما اور اس حسین کی ولایت ہم جس نے علیہ السلام کے تو بے شک یہ گروہ اللہ کی گروہ حزب اللہ ہے سلام اور, سلام اور اللہ کی گروہ ہی کامیاب غروۃ فن مولا کو وہ تمہارا مولا ہے سرپرست ہے خاحبو ہو بس تم ان سے محبت کرو وہ کبیر کو وہ تمہارا چاہیے وہ تمہارا مولا ہے بس اس سے محبت کرو وہ کبیروں تم سب میں بڑا ہستی علی ببنب طالف ہے فتب ہو بس ان کی پیروی کرو وہ عالم کو تم سب میں عالم ترین ہستی سب سے زیادہ جاننے والا علیبنب طالب علیہ السلام فاکرم ہوں پر اس کی اس عظیم علم و منجلت پہ جا کے اس کی عزت کرو وہ قائد کو ملا الجن اور کل قیامت دن برپا کو تمہیں بھیش کی طرف لے جانے والا تمہارا قائد ہیں بھیش کی طرف فاض ضرور ہو فاض حاضر ہو پر ان کی تعظیم کرو ان کے عزت و عزت کرو فائدہ داغ جب بھی وہ تمہیں کسی کام کی طرف کسی عمر کی طرف دعوت دے دے کسی جہاد کی طرف کسی عمر کے کام کی طرف تو فاج تو ان کو لبے کہو فائدہ عمر جب تمہیں حکم کریں فاتح ان کے اطاعت کرو فاج بو ہو, بھی ہو بھی بس علیہ السلام سے محبت کر مش محمد کی محبت میں فاکر منہ ہو تو ان کی عزت ہو تکریم کر ہوئی کرامت میں عزت و تکریم کی خاطر یعنی کو ایک علی سے محبت رسول سے محبت ہے اور علی کی عزت رسول اللہ کی عزت کے مترادف ہے پھر آخر فرمادی یہ جو سب کچھ میں نے تمہیں جو نصیحت کی ہے وہ سب ماقل تو لقمفی علیمین علیہ السلام کے بارے میں تمہیں جو کچھ کہا ہے ہاں جی علیم نبط اللہ معمر ربی مگر وہ رق کے حکم سے میں نے کہا ہے غورب جو کہ جلد عظمت ہے جس کی جلالت شان و عظمت کی کوئی انتہا نہیں اسے رب کے حکم سے میں نے یہ سب کچھ تمہیں کہا ہے تو آزاں نگرامی مولا علیہ السلام کا مقام منزلت اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی کے نزدیک کتنا عظیم ہے جی اور ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمام فرمایا علی تمہارا مولا ہے ہاں جی علی تم سب میں سے بڑا ہے علی تم سب میں سے جاننے والا ہے علی تم سب, سب کا قائد ہے بحث کی طرف مولہٰذا علی کا کہنا مانو جب بھی پکارے اس کے لبے کہو جب کوئی حکم کرے اس کے کرو میرے محبت میں علی سے محبت کرو میرے عزت کے خاطر ازے کا عزت کرو اور آخر میں میں علی کے بارے میں صرف یہ حدیث نہیں اس کے علاوہ بھی جو کچھ میں نے کہا ہے علی کے فضائل ہو سب ربض جلال کے حکم سے کہا ہے تو میں نکل محتاط دعا کرتا ہوں پروج ہم سب کو مولانا علیہ علیہ علی السلام اور باقی آئی میں حرفیت علیہ السلام کی اور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت حاصل کر کے ان کے سیرات طیبہ پر چلتے ہوئے کامیاب زندگی دنیا میں اور آخرت میں امین نجات کی زندگی عطا فرما آمین ماں رب اللہ